أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لیود خل والمؤمنات جنات جنّت تجری من تحت حل انہار خالدی نفیحہ عنهم ہم سید آتحم عند کاندہ القائند اللّہ فوضَََ ناظیمہ واضب المنافقی نولمنافقات اضوان بلّہ ضن سو علیہم دا ارۃ الصََََََََََََََََََّّ الله غ غذب اللّہ علیہم ولٰنم وَعل جہنم وساعت مسیرٰ ولی اللہ جنود السّماوات ولاد وقان اللّہ عزیزن حکیمہ انا لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فصیتی ہے اجراً مقصد سورۂ فتح کا البشارت و بالفتح المنین ایمان والوں کو فتح کی بشارت یہ دی جاتی ہے گزشتہ سورت میں جہاد کا بیان تھا تو اس سورت میں ایمان والوں کو بشارت ہے فتح کی اور بڑی ایک واضح اور کھلی فتح جو آنے والے تمام فتوحات کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوئی اور آنے والے تمام فتوحات کے لیے ایک مقدمہ تھا جس کے بعد اسلام پھیلا اور تھوڑے ہی وقت میں بہت سارے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے صورت میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ وہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام بھی بتلایا گیا ہے کہ بظاہر اگر یہ پیغمبر تمہیں یوں لگتا ہے کہ وہ بعض چیزیں وہ ایسی چیزوں پر آمادگی ظاہر کر رہے ہیں کہ جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو اسی وجہ سے ان کی باتوں پر اعتماد کرو اسی وجہ سے صورت کے آغاز میں اللہ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کیا گیا انا فتحنا لك فتح نہ لكفت مبینہ یہ پانچ انعامات ذکر کیے گئے تین آیات میں ولزی انضل سكین كلوب المنینہ يہ ابن آیات میں صحابۂ کرام ان کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس موقع پر صحابہ کرام نے جو اپنی جانساری کا ثبوت دیا ہے کہ بہت سارے وجوہات تھے بہت سارے اسباب تھے کہ صحابہ کرام وہ لڑ پڑیں لیکن یہی وجہ تھی کہ جس نے صحابہ کرام کو دیگر لوگوں سے ممتاز کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر اللہ اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغمبر کی تابیداری کو دل سے تسلیم کیا تھا یہی وجہ ہے کہ جن صحابۂ کرام نے بظاہر بظاہر ان صلاح پہ اعتراض کیا تو بعد میں انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا اور اس موقع پر بھی انہوں نے بظاہر ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے لیکن وہ بھی یہ اللہ کے دین پر غیرت کی وجہ سے تھا اور اس میں ان کا کوئی ذاتی خیال نہیں تھا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طرح بعض دیگر صحابۂ کرام تو صحابۂ کرام نے بھی اپنی ایک جان کا ثبوت دیا ہے تو ان آیات میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ وہ بیان کیا گیا ہے گزشتہ آیات میں اللہ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ اب ان آیات میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ هو انزل سکین تفیقلو بالمنہ یہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اتارا اطمینان پیقلوب المََ منینہ ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ اطمینان ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان وہ اتارا اور وہ نازل کیا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر ان کی تابیداری کو چھوڑا نہیں اور اللہ کے وعدے پر انہوں نے اعتماد کیا اور اللہ کی نصرت پہ انہیں یقین تھا وہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تابے داری سے انہوں نے اعراض نہیں کیا اور یہی وہ اطمینان ہے کہ بندہ ایسے موقع پر ذاتی خواہشات اور ذاتی انا کو چھوڑ دے اور وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے حکم کے تابع ہو جائے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اتارا تارا اطمینان فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں لے ازدادو دادو ایمان ما ایمان جی تاکہ بڑھ جائیں تاکہ بڑھ جائیں یہ ایمان والے ایمان ایمان میں تصدیق میں مع ایمان اپنے ماں ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ یعنی پہلے بھی ان کا تصدیق تھا یہ پہلے بھی ان کا یقین تھا لیکن تاکہ وہ یقین مزید بڑھ جائے تاکہ اس یقین میں مزید اضافہ ہو اور یقین میں اضافہ وہ ہوتا رہتا ہے جو ائمہ کے درمیان ایمان کے بسیت اور غیر بسیت میں جو اختلاف ہے تو وہ اصل میں جو مومن بھی ہی ہے یعنی جو ایمان کی جزیات ہیں تو وہ اس میں ہے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے یعنی غیر مرکب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے اقرار باللسان اور عمل بالجوارح یہ دنیاوی احکام کے اجرا کے لیے ضروری ہیں تاکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جا سکے جب کہ دیگر ائمہ وہ اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کو وہ ایمان کا جس قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے لیکن ہم پہلے بھی اس سے وضاحت کر چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مراد اور یہ قاضی ایاس کے حوالے سے کہ انہوں نے شفاہ میں یہ ذکر کیا ہے سیرت کی کتاب ہے کہ امام ابو حنیفہ کی مراد کون سا ایمان وہ ایمان کہ جو منجی ہو یعنی نجات دینے والا ہو یہ ایک نہ ایک دن یہ ایمان کہ جو صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اگرچہ اس کے ساتھ اقرار باللسان اور عمل بالجوارح شامل نہ ہو ایک نہ ایک دن یہ ایمان انسان کو ضرور نجات دلائے گی اور دیگر فقہا جو عمل بالجوارح اور اقرار باللسان لسان کو اس کا جس قرار دیتے ہیں تو ان کی مراد کامل ایمان ہے کہ وہ ایمان کامل منجی کہ جو انسان کو پہلے ہی مرحلے میں اور پہلی ہی فرصت میں وہ جنت میں داخل کر دے تو ایسا ایمان کون سا ایمان ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہوں تصدیق بالقلب اقرار بال لسان اور عمل بالجوارح اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فقائے کرام کے درمیان یہ جو اختلاف بظاہر پایا جاتا ہے یہ اختلاف لفظی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جی تاکہ بڑھ جائیں تاکہ بڑھ جائیں یہ ایمان والے ایمان ایمان میں یقین میں ما ایمان اپنے ایمان کے ساتھ جی تاکہ ان کے ایمان یقین میں مزید اضافہ ہو جائے تصدیق میں مزید اضافہ یہ ہو جائے اور ایمان میں قوت یہ آتی ہے قوت اور ضعف یہ آتا ہے لہذاد و ایمان ایمان ہم تاکہ وہ بڑھ جائیں تصدیق میں اپنے تصدیق کے ساتھ تاکہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے ولی اللہ جنود السماوات ول یہ اب یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو اس آزمائش میں کیوں مبتلا کیا اور ایمان والوں کو اللہ کیوں آزماتا ہے تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین میں یہ اللہ کے پاس فرشتوں کے لشکر ہیں بیچتا ہے قوموں کی بربادی کے لیے اسی طرح دیگر مخلوق ہیں ہواؤں کے لشکر ہیں بارشوں اور بادلوں کے لشکر ہیں اسی طرح زمین پہ بہت سارے لشکر ہیں جس سے اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا ہے اور یہ ایمان والے یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں ولی اللہ ہی جنوب و اور خاص اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے ول اور زمین کے وکان اللہ علی من حکیم اور ہے اللہ جاننے والا حکیم حکمت والا علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں چھ آیات ہیں کہ جن میں یہ جو لفظ سکینہ ہے یہ آیا ہے تین آیات اس صورت میں ہے سورہ فتحہ میں سورہ فتح یہ آیت آیت چار اور آیت اٹھارہ اور آیت چھبیس تین مرتبہ اس صورت میں تین آیات ہیں کہ جن میں لفظ سکینہ یہ آیا ہے دو مرتبہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے سورہ توبہ آیت نمبر چھبیس اور آیت چالیس اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو یہ قرآن مجید میں چھ مرتبہ یہ وارد ہوا ہے علامہ ابن قیم اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں ان پر کوئی سخت بیماری آتی اور جب بھی ان پر کوئی سخت امتحان آتا دل کی پریشانی ہوتی یا کوئی اور ان کے سامنے کوئی بڑا واقعہ سامنے آ جاتا تو علامہ ابن تیمیہ کا یہ معمول تھا کرا آیات السکینہ کہ وہ ان آیات السکینہ کو وہ پڑھتے تھے اور ایک مرتبہ جب ان پر جنات وغیرہ کا حملہ شیاطین کی جو ارواح ہیں ان کا حملہ ہوا ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے انہی آیات کے ذریعے علاج کیا تھا علامہ ابن تیمیہ نے یہ آیات کے ذریعے علاج کیا تھا اور خود ابن قیم بھی کہتے ہیں و قجرب تو ان اے ذن قرا قرا اتحاد آیات عند استرا بالخل میں نے خود بھی ان آیات پر کئی مرتبہ میں نے تجربہ کیا ہے فرا تو لحا تاثیر نازیمن فی سکون ہی وط نتی ہی اور دل کے سکون میں اور اطمینان میں میں نے ان کا بڑا اثر دیکھا ہے یہ یاد رکھیں بعض چیزیں بعض آیات بعض دعائیں بعض اسکار یہ مسنون ہوتے ہیں مسنون یعنی وہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنت سے وہ ثابت نہیں ہوتی بعض وظائف وغیرہ تو اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آیا انہیں پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اس بات بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وظیفہ اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جو غیر مسنون ہو یا یعنی ثابت نہ ہو حدیث سے تو قرآن کی آیت ہو یا اسی طرح یہ ایسے الفاظ ہوں کہ جن کا معنی وہ درست ہو یہ تو شروع میں ہی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسے الفاظ کے جن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگوں نے فقط لائن لائنیں وغیرہ وہ کھینچی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے ڈبے بنائے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے یا بدوہ یا بدوح اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں کہ جن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا عربی الفاظ نہیں ہوتے تو وہ تو سرے سے نکال دیں ان کے تو غیر شرعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر بعض آیات ایسی ہوں یا اسی طرح بعض دعائیں ایسی ہوں کہ جن کا معنی غلط نہ ہو تو وہ علماء اور بزرگوں کے تجربات میں سے ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ تجربہ جس طرح علاج یہ تجربے کی بنیاد پہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں حکیم کے پاس جاتے ہیں تو جس طرح دیگر جو مجربات ہوتے ہیں تجربہ ہوتا ہے تو یہ،, یہ ایسی آیات اور یہ چیزیں یہ بطور دوا کے کام کرتی ہیں جس طرح مثلاً ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو دوا تجویز کرتا ہے تو کبھی وہ دوا کام کر جاتی ہے اور کبھی وہ دوا کام نہیں کرتی تو اس کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسی طرح جو غیر مسنون وظیفہ ہوتا ہے تو اس کی حیثیت دوا کی ہوتی ہے یا زیادہ سے زیادہ دعا کی ہوتی ہے مثلا آپ کسی سے کہیں میرے لیے دعا کریں تو اب وہ جو دعا کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ الفاظ وہ سنت سے ثابت ہوں تو بزرگوں کے یہ جو وظیفے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ مجربات تجربات میں سے ہوتے ہیں یعنی یہ سنت سے ثابت نہیں ہوتے اور اس میں یہ چیز یہ مد نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے کہ اس کو کرنے میں ثواب نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ اسے باعث ثواب سمجھنا یعنی سنت سمجھنا کہ یہ پیغمبر سے ثابت ہے یہ اسے پھر بیدعت بنا دیتا ہے ہاں مثلا جیسے یہ آیات ہیں تو اب یہ آیات یہ کسی حدیث میں یہ آیات وسکینہ حالانکہ علامہ ابن تیمیہ ابن قیم بہت بڑے نام ہیں اور یہ لوگ بیدات کے حوالے سے نہایت سخت گیر بھی ہیں بیدات کے حوالے سے یہ تھوڑی سی کمزوری وہ برداشت نہیں کرتے لیکن ان کا اسی لیے علامہ ابن قیم کے جو الفاظ میں نے پڑھے وقد قدجرب تو اور میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے تو جرب تو ان آیات کا میں نے بھی تجربہ کیا ہے بارہا تو یہ تجربہ سے زیادہ نہیں ہوتے تو انہیں باعث ثواب سمجھنا یا سنت سمجھنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے تو یہ اسے بدعاد بنا دے گا ہاں مثلا قرآن کی یہ آیات ہیں یہ چھ آیات تو اگر آیت وغیرہ بندہ پڑھے تو اب ان آیات میں اگر بندہ ثواب کی نیت کرے تو قرآن کے الفاظ تو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی جانب یہ نہیں کی جائے گی اسی طرح چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہوتا تو اسی لیے اس کے بارے میں کوئی شرعی دلیل وہ نہیں ہوتی کیونکہ شرعی دلیل وہ تو ثابت ہوتی ہے یا قرآن سے یا حدیث سے تو اس کی حیثیت دعا یا دوا کی ہوتی ہے اسی لیے اس کا قرآن اور سنت سے ثابت ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا اور دوائیں عموماً یہ تجربات سے ہی ثابت ہوتی ہیں یہ جی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ پڑھتا بھی ہے تو جیسے دوا کبھی کارگر ہوتی ہے کبھی کام کر جاتی ہے کبھی نہیں کرتی تو اسی طرح ان کے بھی یہی صورت حال ہے مثلاً اگر کوئی شخص دوا استعمال کرے لیکن وہ دوا کے ساتھ بعض چیزوں سے اگر پرہیز ہے اگر پرہیز نہ کرے تو پھر وہ دوا بھی کارگر نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہے کہ اگر مثلا کوئی شخص وہ حرام کھائے تو حدیث کے مطابق تو اس کی وہ جو مصنون دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی قبول نہیں ہوتی چی جائے کہ کوئی بندہ ایسے تجربات اور وظیفے پڑھے تو اس کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں البتہ یہ یاد رکھیں یہ ایسے تجربات پہ ٹھیک ہے ان کا پڑھنا بھی جائز ہے لیکن چاہیے یہ کہ انسان پہلے دین میں پہلے ان چیزوں کو دیکھے کہ جس چیز کے بارے میں مصنون اسکار یہ موجود ہیں مصنون دعائیں موجود ہیں تو چاہیے یہ کہ بندہ انہی مسکور مسنون جو اسکار ہیں مصنون جو دعائیں ہیں پہلے بندہ ان پر اہتمام کرے ہاں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی چیز وہ نہ ملتی ہو تو پھر اگر بندہ یہ ایسے بزرگوں کے تجربات سے استفادہ کرے تو اس میں پھر کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن بعض لوگ سنت جو اسکار ہوتے ہیں صبح کے اور شام کے انہیں چھوڑ کر وہ جو لاکھوں کے وظیفے ہوتے ہیں تو لوگ انہی کو پڑھتے جاتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اسکار وصباح اس صبح کے اسکار کیا ہیں شام کے اسکار کیا ہیں نماز کے بعد کے مسنون اسکار کیا ہیں یہ سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نہیں چاہیے یہ کہ بندہ پہلے مسنون اسکار کا اہتمام کرے پھر اگر وہ ساتھ میں یہ جو بعض علماء کے تجربات ہوتے ہیں تو اگر یہ کرے تو ٹھیک ہے اس کے کرنے میں پھر کوئی مزائقہ وہ نہیں ہوگا لیکن اگر بندہ مسنون اسکار سے سرے سے جاہل ہو اور یہ غیر مسنون اسکار اور یہ دعائیں یہ کرتا ہو تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ وہ نہیں ہے سکین قلوب المینہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے نازل کیا ہے اطمینان اتارا اطمینان اپنے ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ وہ بڑھ جائیں تصدیق میں یقین میں اپنے یقین کے ساتھ اور خاص اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے وکان اللہ علیمَََ حکیمہ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا یہ لیود قلعہ میں یہ لام سیوتی جلالین میں وہ مانا کرتے ہیں کہ امر بالجہاد یہ لام متعلق ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا کیوں لہد خل المؤمنین یہ تاکہ وہ داخل کرے ایمان والے مردوں کو ولمومناتی اور ایمان والی عورتوں کو جناتن جنتوں میں باغات میں تجری من تحت حل کہ بہ رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں خالدی نفیہ ہمیشہ ہوں گے اس میں ویو کف ران ہم آتے ہم اور دور کر دے اللہ ان سے ان کی دنیاوی تکالیف یا مٹا دے اللہ ان سے ان کے گناہ جہاد یہ سبب ہے گناہوں کے معافی کے اور دنیاوی تکالیف کی دوری کے وکا نزا عند اللہ فوز ناظیمہ وکا نزا یہ اور ہے یہ کام عند اللہ وکانزال فوز ناظیمہ اور یہ ہے یہ جنت میں داخل کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے ویو آز بل یہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے جہاد کا کیوں ویو آز بل اور تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو ول مشرقین اور مشرک مردوں کو اور مشرق عورتوں کو تاکہ اللہ سزا دے یہ منافق کون ہے اور مشرک کون ہے تو یہاں پہ جو ان کی سب سے بڑی صفت ہے وہ ذکر کی گئی ہے منافق اور مشرک وہ ہے افوانی بلّہ ذن سو کہ جو گمان کرنے والے ہیں بلاہ اللہ کے بارے میں ضن سو برا گمان منافق اللہ کے بارے میں برا گمان یہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکلے نہیں اور ان کا یہی برا گمان تھا اللہ کے بارے میں کہ یہ تو دشمن کے منہ میں اپنے آپ کو دینے کے مترادف ہے اور یہ تو ایسے دشمن کے ساتھ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے یہ لوگ نکل نکل پڑے ہیں مکہ والوں کو ختم کرنے وہ انہیں کہاں چھوڑیں گے اور وہ تو انہیں نیست و نابود کر دیں گے منافق اللہ کے بارے میں یہ برا گمان یہ کر رہا تھا اور یہ پیغمبر اور یہ صحابہ یہ وہاں سے زندہ ہو کے نہیں لوٹیں گے اور اللہ کہاں ایسے مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے پاس تعداد نہیں ہے جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے اور وہ نکل پڑے ہیں مشرک کا بھی اللہ کے بارے میں یہی برا گمان ہے اسی لیے تو شرک کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں بابا کے پاس تاکہ میری حاجت پوری ہو اور اللہ ہماری کہاں سنتا ہے اسی لیے تو ہم نے یہ وسیلے بنائے ہیں اردو ضرور کہ جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں زن سو برا گمان علیہ علیہم ان منافقوں پر اور ان مشرقین پر دائرت ارۃسو حوادث ہوں برے دا ارا دائرا اصل میں جس طرح عام طور پہ دائرہ اصل میں گھومنے کو کہتے ہیں یا جیسے کہتے ہیں گول دائرہ یہاں پہ مراد وہ زمانے کے گردش اور زمانے کے حوادث ہیں یعنی ان پر گویا کہ انہیں بدعا دی گئی ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں اور ایمان والوں کے بارے میں یہ اللہ پر برا گمان کرتے ہیں علیہم دائرت رتو کہ ان پر پڑیں وہ برے حوادث زمانے کی گردش وہ انہی پر پلٹ پڑے اور زمانے کے یہ حوادث یہ ان پر لوٹ آئیں علیہم دا ارت ان پر پڑیں دا ارتسو وہ بری گردشیں بری گردشیں وہ ان پر پڑیں زمانے کے وہ حوادث برے ان پر آ جائیں وہ اللہ علیہم اور غذیب اللہ علیہ اور اللہ کا غصہ ہے ان پر وہ اور لانت کی ہے اللہ نے ان پر وعد اس سے پہلے جیسے یہاں پہ قرآن نے ذکر کیا افزانی نب اللہ ذن سور عالمران آیت نمبر ایک سو چون میں منافقین کے حوالے سے ذکر کیا تھا یزنون بلّہ غیر الحق ضن الجاہلیہ وہاں پہ کہ یہ اللہ کے بارے میں وہ نامناسب گمان کرتے ہیں گمان جاہلیت والا یا اسی طرح اسی صورت میں آیت نمبر بارہ میں دیکھ لیں کہ اس سے مراد کیا تھا منافقین وہ کون سا گمان یہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے تھے سورہ فتحہ آیت نمبر بارہ اس میں مزید وضاحت آتی ہے ذرا دیکھ لیں بلزن تم الن کلیبر رسولو بلکہ تمہارا یہ خیال تھا اور یہ گمان تھا یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے بلزون تم بلکہ تمہارا یہ خیال اور گمان تھا ان قلیبر رسولو کہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے پیغمبر مدینہ کو ولم اور ایمان والے یہ جی اپنے گھروں کو ابداً کبھی بھی یہ دوبارہ پلٹ نہیں آئیں گے یہ پلٹ نہیں سکیں گے یہ زندہ سلامت واپس نہیں لوٹ سکتے وز نظال اور مزین کی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں شیطان نے اس بات کو تمہیں مزین کر دیا و زونن تم سو اور تم لوگوں نے گمان کیا خیال کیا اللہ کے بارے میں برا گمان وہ کن تم قوم بورا اور تم ہو قوم ہلاک شدہ تو یہاں پہ بھی مشرقین اور منافقین کے بارے میں افزانی بلّہ اور اللہ کا غصہ ہے ان پر ولان اور اللہ نے لانت کی ہے ان پر وادم جہنم اور تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم وساعت مسیرہ اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ جہنم وللہ اللہ السماوات دسماوات منافق اور مشرک اللہ کے بارے میں برے گمان کرتا ہے کہ یہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکیں گے حالانکہ وللہ اللہ السماوات دسماوات اور خاص اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں کے ول اور زمین کے وکان اللہ عزیزن حکیمہ اور ہے اللہ غالب اور حکمت والا ان نہ ارس اللہ کا شاہدوں اب ان آیات میں پھر اس بات رسالت کیونکہ صورت میں کبھی اللہ کے پیغمبر کا مقام بیان کیا جائے گا اور کبھی صحابہ کرام اور کبھی منافقین پر زواجر انہیں دیے جائیں گے اب ان آیات میں اس بات رسالت انا ارس اللہ کا شاہدن بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے پیغمبر شاہدن بیان کرنے والا بیان کرنے والا یا اسی طرح شاہدن گواہی دینے والا اے پیغمبر آپ ان لوگوں پر گواہی دیں گے جنہوں نے بات مانی تو ان پر بھی گواہی دیں گے جنہوں نے نہ مانی ان پر بھی گواہی دیں گے اسی طرح شاہدن بیان کرنے والا کہ آپ کو اللہ نے صرف دین کے بیان کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ جب انسان بیان کرتا ہے تو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو جو ماننے والے ہیں وہ مبشرن اور خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو وہ اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو یہ لمنو باللہ ورسولی ہی یہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا لتو باللہ بلّہ اب اس میں ایمان والوں کو خطاب ہے تاکہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو شاہد مبشر اور نذیر کیوں بھیجا لتو باللہ بلّہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر برسول ہی اور اللہ کے پیغمبر پر وہ توزرو ہو ہو و تو سب ہو یہاں پہ یہ ضمائر یہ اللہ کے پیغمبر وہ توزرو ہو اس میں یہ اللہ کی طرف بھی یہ ضمائر یہ راجی کیے جا سکتے ہیں اور پیغمبر کی جانب بھی لیکن اگر اللہ کی جانب یہ تمام ذمائر یہ راجے کیے جائیں تو وہ تو آزرو ہو وہ و تو ہو یہ تمام ذمائر یہ اللہ کی طرف راجے کیے جائیں گے لیکن اگر پیغمبر کی طرف یہ ذمائر یہ راجے کیے جائیں تو تو آزرو ہو یہ پیغمبر کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ تو یہ اللہ کی جانب ضمیر لوٹائی جائے گی پہلے یہ اللہ کی جانب تمام زمائر کو لتو منو بلّاہ و تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر وہ ہو اور تم مدد کرو اللہ کی جیسے گزشتہ صورت آیت نمبر سات میں گزرا یہ اللہ کی مدد کیا ہے یعنی اللہ کے دین کی مدد وہ ہو اور تم مدد کرو اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی وہ ہو اور تم تعظیم کرو اللہ کی جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے اور لائق ہے سورہ جن میں بھی آتا ہے کہ ما کم لا ترجن اللہ وقارہ تم لوگ یہ اللہ کی مناسب تعظیم کیوں نہیں کرتے وہ تو سب اور پاکی بیان کرو اللہ کی بکرتن صبح وہ اور شام کو صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو اور اگر اللہ کے پیغمبر کی طرف راضی کیے جائیں تو مانا یہ وہ تو آزیرو ہو اور تم مدد کرو اللہ کے پیغمبر کی اس پیغمبر کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ان کی مدد کرو جیسا کہ صحابہ کرام نے ان کی مدد کی ہے اور انہوں نے انہیں کھلے میدان میں نہیں چھوڑا وہ تو تم تعظیم کرو اس پیغمبر کی اور یہ سورہ آراف آیت نمبر ایک سو ستاون میں بھی گزرا تھا فلدین آمن و ازرو ہو و ہو کہ ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں وہ ہو اور تم تعظیم کرو اس اللہ کے پیغمبر کی وقر و توقیر یہ کہتے ہیں تعظیم کرنا تعظیم اور تکریم کرنا اسی طرح توازیر و کہتے ہیں یہ مدد دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور تعزیر منع کرنے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے یہاں پہ مراد مدد کرنا ہے اور تاظیر کو تاظیر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے یہ سزاؤں کے لیے بھی یہ آتا ہے جس طرح ہمارے ہاں جو اسلامی جو حدود کا اسلام میں جو سزاؤں کا عقوبات کا جو سسٹم ہے اور سزاؤں کی جو قسمیں ہیں تو وہ تین قسموں پر ہیں اسلام کے عدالتی نظام میں بعض حدود ہیں ایک قصاص ہے ایک حدود ہیں اور ایک تاظیر ہے قصاص وہ ہے کہ جس میں جان کے بدلے جان اسی طرح کسی بھی عظف کے بدلے کوئی بھی جو بدن کا کوئی بھی حصہ آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان انگلی کے بدلے انگلی سورہ معدہ میں گزرا تھا اسی طرح سورہ بقرہ میں تو قصاص قصاص میں یہ اولیاء کے پاس جو میت کے یا میت کے ورثا ہوتے ہیں یا اسی طرح جس شخص کو زخمی کیا گیا ہے اس کے پاس معافی کا اختیار بھی ہے اسی لیے بعض لوگ قصاص اور حدود کے درمیان فرق نہیں کرتے قصاص یہ الگ سے سزا ہے اور حدود وہ ہیں کہ جس میں معافی نہیں ہے جیسے مثلا چوری کی سزا جب ثابت ہو جائے اور وہ جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورے ہو جائیں تو ہاتھ کاٹنے میں کوئی سفارش وہ نہیں مانی جائے گی اسی طرح جو غیر شادی شدہ وہ زنا کریں تو انہیں سو کوڑے جس طرح سورہ نور کی آیت نمبر دو میں آیا تھا اور وہاں پہ دوسرا حد بھی ذکر کیا گیا تھا حد قذف کہ اگر کوئی کسی پاک دامن پر الزام لگائے بدکاری کا اور ثابت نہ کر سکے تو اسے اسی کوڑے وہ لگائے جائیں گے تو یہ وہ حدود ہیں حدود میں کوئی معافی نہیں حدود میں کوئی سفارش نہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائے ہیں جب ایک مرتبہ ثابت ہو جائے تو پھر اس میں معافی تلافی کوئی نہیں ممکن اور تازیر یہ وہ ثوابدیدی سزائیں ہیں کہ جو قاضی اور جج کی ضوابدید پہ اس کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے اور وہ سزا جرم کی نوعیت کو دیکھے گا کہ جرم کی سنگینی کتنی ہے اور جرم کس نوع کا ہے تو وہ ایک بندے کو ایک تھپڑ سے لے کر انسان کو عمر بر کی قید کی سزا بھی سنا سکتا ہے اور اگر جرم کی نوعیت ایسی ہو کہ اسے سزائے موت تک دے دی جائے تو یہ بھی قاضی کے ضوابدیت پر ہے تو تاظیر یہ منع کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے کیونکہ ان سزاؤں سے دیگر لوگ اس جرم کے ارتقاب سے منع ہو جاتے ہیں اسی لیے انہیں تاظیر کہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو ایک ان میں ایک خوف جو ہے وہ پیدا ہو اور وہ اس جرم کے کرنے سے وہ منع ہو جائیں وہ تو سب اور پاکی بیان کرو اللہ کی بک رتوں صبح اور شام ان اندیو میں صحاب کرام ان کا مقام ہے صحاب کرام نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس درخت کے نیچے بے کی ہے بےآت اصل میں یہ بیا سے ہے بیا کے معنے بیچنا بیعت کے معنی ہیں یہ بیا سے ہے اور بیا یہ بیچنے کو کہتے ہیں بیعت میں اصل میں یعنی ایک شخص وہ یہ اپنی جان کو وہ اپنی جان کو وہ بیچ دیتا ہے یہ اللہ کو بظاہر وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے بظاہر وہ جو پیغمبر کا وارث ہے کوئی بھی جہاد کا امیر ہے تو وہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے لیکن اصل میں یہ تمام معاملہ یہ اللہ کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے اپنا مال اور میں نے اپنی جان بیچ دی اور اس کا خریدار اللہ ہوتا ہے اسی لیے سورہ توبہ میں آیت نمبر 111 میں گزرا تھا کہ فسط شیرو <الْجَنَّة> بے بے بھی اللہ نے خریدا ہے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال اور بدلے میں اللہ انہیں جنت دے گا تو بیعت اصل میں بیع سے ہے اور اس میں آپ جب کسی کے ساتھ اس کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو آپ بیچ دیتے ہیں بیعت تو یہاں پہ صحابہ کرام نے بیعت کی تھی اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑی تھی تو اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھے اور یہ کچھ چودہ سو کے اوپر تعداد انساروں نے روایات میں آتا ہے بخاری اور مسلم کی روایات میں بعض صحابہ کہتے ہیں جب صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کس چیز پر بیعت کی تھی تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آلل موت ہم نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ موت پر بیعت کی تھی کہ مرتے دم تک ہم لڑیں گے اور بعض نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ آلہ ال اللہ نفرا کہ ہم بھاگیں گے نہیں تو جب بھاگیں گے نہیں مطلب یہ کہ کٹ جائیں گے لیکن بھاگیں گے نہیں مطلب ایک ہی ہے تو یہاں پہ صحاب کرام ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ بیان کیا جاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر سے مختلف قسم کی جو بیعتیں ہیں تو وہ نقل ہے سورہ ممتحہ میں بھی آ جائے گا اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے مختلف چیزوں پر وہ بیعت وہ لیتے تھے مختلف چیزوں پر کبھی جہاد پر اسی طرح کبھی بعض دیگر اعمال پر سورہ ممتح میں وہاں پہ یہ آ جائے گا کہ شرک نہیں کرنا اسی طرح قتل نہیں کرنا بہتان نہیں کرنا وہاں پہ بعض اعمال وہ ذکر کیے گئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر یہ بیعت کرتے تھے جریر ابن عبداللہ البجلی کے ساتھ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان اور مومن کی خیر خواہی طلب کروں گا کہ میں ان کی خیر خواہی وہ طلب کروں گا اور پھر ان کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو بھیجا جریر ابن عبداللہ البجلی نے صاع کرام جب ایک مرتبہ وہ بیت وہ کر لیتے تو پھر اس پر ان کے ڈٹ جانے کی عجیب واقعات ہیں ایک مرتبہ اپنے غلام کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور بازار سے مثلاً اسے کہہ دیا کہ بازار سے دو سو درہم تک ایک گھوڑا وہ خرید کے لاؤ کہ دو سو درہم سے وہ زیادہ وہ نہ ہو تو وہ غلام گیا اور بازار سے یہ ایک شخص کھڑا تھا وہاں پہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے اور اس سے کہا کہ میرا مالک جو ہے تو یہ گھوڑا یہ خریدنا چاہتا ہے اور تم آؤ میں تمہیں اپنے مالک سے وہاں پہ پیسے دلوا دوں اور تم میرے ساتھ چل پڑو تو جب وہ آیا اور وہاں پہ بازار میں اس خادم نے اس کے ساتھ وہ سودا طے کیا کہ دو سو در تک میں تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے جب وہ بازار سے وہ شخص آیا یہاں پہ اس سے گھوڑا بھی ساتھ لایا کہ یہاں پہ اسے پیسے دلوا دوں گا اپنے مالک سے جب جریر ابن عبداللہ البجلی نے اس گھوڑے کو دیکھا تو اس شخص سے کہا یہ کیوں بیچ رہے اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے پیسوں کی تو جریر ابن عبداللہ البجلی نے کہا کہ تم یہ گھوڑا یہ تین سو کا بیچتے ہو اس نے کہا میں تو دو سو پر بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں اور اگر آپ تین سو کا لیتے ہیں تو ضرور میں تین سو پر ہی بیچوں گا پھر جریر نے کہا چار سو پہ بیچتے ہو اس نے کہا بالکل کیوں نہیں پانچ سو پہ بیچتے ہو اس نے کہا کیوں نہیں حتیٰ کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جریر ابن عبداللہ البجلی نے اس شخص سے اس کا گھوڑا وہ آٹھ سو درہم پر وہ خریدا بجائے دو سو کے تو اسے وہ آٹھ سو درہم اس نے دے دیے اور وہ گوڑا اس سے خرید لیا تو اس شخص نے پوچھا کہ جناب میں تو دو سو پر بھی بیچنے یہ تو دو سو پر بھی بیچنے کے لیے تیار تھا اور میں تو بازار سے اسے لایا ہی اسی لیے تھا جریر ابن عبداللہ البجلی نے اس نوکر سے کہا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ بیعت کی تھی ان کی زندگی میں کہ میں کسی مسلمان کی بدخواہی وہ نہیں ڈھونڈوں گا اور میں ہر مسلمان کی خیرخواہی وہ تلاش کروں گا اب یہ شخص یہ مجبور تھا لیکن میں نے اس کی مجبوری کا وہ غلط فائدہ وہ نہیں اٹھایا یہاں پہ تو آج کل یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کہ ان کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے تھے اور وہ دھڑا دڑ ایمان میں وہ داخل ہوتے تھے یہاں پہ تو بس لوگ دوسرے کو دھوکہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے میں اسے دھوکہ دے دوں اور یہ اندھیرے میں رہے اور میں اپنا کام چلا یہاں پہ تو صرف کام چلانے کی بات ہوتی ہے ان الدین کا ان نما یو اللہ بے شک وہ لوگ کے جو بیعت کرتے ہیں آپ سے پیغمبر ان نما اللہ بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیونکہ اللہ کا پیغمبر اللہ ہی کا نمائندہ ہے اللَّهِ فوق عیدی ہم <عَيْدِيهِم> یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یعنی حاصل معنی کیا ہے لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ یہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے مطلب کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت یہ ان کے ساتھ ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کے ساتھ بیعت کرے تو اللہ پھر یہ اپنی بیعت کرنے والوں کو وہ چھوڑتا تو نہیں ہے ہاں البتہ جو بندہ وہ اس بیعت سے وہ نکلے اور وہ اس بیعت کو توڑے تو اس کا نقصان اس کے اپنے آپ پر ہے فمن نقصہ تو بس جس نے توڑا اپنے وعدے کو فین کو تو اعلیانب تو بے شک اس وعدے توڑنے کا نقصان اعلی نفسی ہی اس کی اپنی جان پر ہے کہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو کوئی نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا ہاں جس نے وعدے کو پورا کیا وہ من اوفا بیما آد اللہ اور جس نے پورا کیا بیما اس بات کو کہ اس نے وعدہ کیا ہے اس بات پر اللہ کے ساتھ کہ اللہ پر جس بات پر اس نے وعدہ کیا تھا اور جس نے پورا کیا فصیح اجر نازیما تو ان قریب دے دے گا اللہ اسے بہت بڑا اجر ہو اللہ انزل سکین کلو بالمنہ یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اتارا اطمینان ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ وہ بڑھ جائیں یقین میں اپنے یقین کے ساتھ اور خاص اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے اور یہ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے حکم دیا ہے اللہ نے جہاد کا تاکہ داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں کو اور مومن عورتوں کو باغات میں جنتوں میں کہ بہر رہی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں اور ہمیشہ ہوں گے اس میں اور تاکہ اللہ دور کر دے ان سے ان دنیاوی تکالیف یا مٹا دے ان سے ان کے گناہ اور ہے یہ یہ جنتوں میں داخل کرنا اور یہ گناہوں کا دور کرنا اور یہ دنیاوی تکالیف دور کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے اور تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو کہ جو گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں برا گمان کہ ان پر ہوں وہ برے حوادث ان پر ہوں وہ بری گردشیں اور غصہ ہے اللہ کا ان پر اور لانت کی ہے اللہ نے ان پر اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے جہنم اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی یہ جہنم اور خاص اللہ کے لیے لشکر ہیں آسمانوں اور زمین کے ہے اللہ غالب حکمت والا انا ارسلناک کا شاہدن بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے پیغمبر بیان کرنے والا یا گواہی دینے والا بروز قیامت و مبشرن اور خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر وہ تواز روح اور تم مدد کرو اللہ کے پیغمبر کی اور تم تعظیم کرو اللہ کے پیغمبر کی اور پاکی بیان کرو اللہ کی بکرتوں واسیلا صبح اور شام بے شک وہ لوگ کے جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہے پیغمبر بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بندہ خود سوچے کہ صحابۂ کرام یہاں پہ جو چودہ سو کے اوپر صحابہ ہیں یہ سارے ابو بکر عمر عثمان عثمان تو تھے نہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنا ہاتھ ان کے لیے اور یہ جتنے صحابہ ہیں اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے اور اللہ کی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور آج ایک شخص ان پر کیچڑوں چھالتا ہے صحابہ کرام کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے ید اللہ یہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے پس جس نے وعدہ توڑا تو بے شک اس نے وعدہ توڑا اس کے وعدے توڑنے کا وبال اعلی نفسی ہی اس کی اپنی جان پر ہے وہ منفا اور جس نے پورا کیا بما و بات علیہ اللہ کہ اس نے وعدہ کیا ہے اس پر اللہ کے ساتھ تو ان قریب دے گا اللہ اسے بڑا اجر و, و دعوانا الحمد الحمدللہ رب الم